من بسم اللہ الرحمن المقام ان حقیقت نقصان نے آپ کو دو مقام بتائے تھے بحث کے ایک تو یہ کہ حضرات کے نزدیک جمہور کے نزدیک اعمال صالحہ اور اقرار باللسان بھی ایمان کا حصہ تھا اور خوارج اور معتضلہ کے نزدیک بھی اس کے حوالے سے تفصیلی بحث کی اور معتضلہ اور خوارج کا مستقی آپ کو بتایا اور اسی طرح جمہور متقلین تھی دوسرا مقام سے شروع کر رہے ہیں وہ یہ کہ آیا ایمان میں کمی زیادتی ہو سکتی ہے یا نہیں یعنی حل ایمان جزید یزید و وس کیا ایمان کم ہو سکتا ہے زیادہ ہو سکتا ہے یا نہیں ایک ایسی حالت پر رہتے ہیں تو اس میں آپ خلاصے کے طور پر اتنا جان لیجئے کہ امام صاحب رحم اللہ کے نزدیک چونکہ ایمان نامی فقط قلبی کے لہذا ان کے نزدیک ایمان کیا ہے ایک بسیت ہے, اللہ اللہ ہے مفرد ہے تصدیق قلبی کا نام ہے اور جو چیز بسیت ہوتی ہے مفرد ہوتی ہے اس کے اجزا نہیں ہوتے لہذا وہ زیادتی کو اور کمی کو قبول نہیں کرتی لیکن چونکہ امہ اصلاحہ کا مسئلہ تو دیگر جی جمہور محدثین اور اسی طرح معتظرہ اور خوارج جاپ نے پڑھے ہیں تو ان کے نزدیک ایمان کیا ہے مرکب ہے بسیل نہیں ہے تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ایمان کمی اور زیادتی کو قبول بھی کرتا ہے سمجھنے میں آتا ہے کہ جمہور محدثین کے ہاں اور امہ صلاطہ کے ہاں ایمان زیادتی کو قبول کرتا ہے اور کمی کو اس لیے کہ ایمان مرکب ہے اقرار باللسان نشان تصدیق بالقل اور عمل بالارکان سے ظاہر ہے جب اس کی تاریخ میں شامل ہو ہوگی تو امن کمی زیادتی کی بنیاد پر ایمان میں کمی اور زیادتی بھی آئے گی لیکن شاعر رحم اللہ بھی اسی کو ترجیح دے رہے ہیں کہ ایمان میں کمی اور زیادتی نہیں ہو سکتی ایمان اپنی جگہ پر برقرار ایک ہی حالت میں ہے اب سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ایمان میں کمی اور زیادتی نہیں ہو سکتی تو جو قرآن مجید کی جو آیات ہیں اس پر دعوت کرتی ہیں کہ ایمان میں زیادتی ہوتی رہے تو ان کا کیا مطلب ہوگا جیسے مثال کے طور پر ویدا پلیہ تعلیم آیات کو زیادہ کہ جب ان پر قرآن مجید کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کی کیا ہوتی ہے ایمان ان کا بڑھ جاتا ہے اور ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اب ان آیات کا کیا مطلب ہوگا تو اس میں ایک جواب سب سے پہلے نے امام صاحب رحم اللہ کی طرف منسوخ کر کے دیا ہے کہ حالانکہ یہ درست نہیں ہے لیکن جو شاعر رحم اللہ نے دیا ہے جم کا ہم اس کا ترجمہ کرنا ہے اس لیے آپ ہی سن لیجئے اس کے بعد میں آپ کو خلاصہ بتاتا ہوں کہ خلاصہ کیا ہے کہ امام صاحب رحم اللہ کی طرف منسوخ کر کے یہ کہا ہے کہ امام صاحب رحم اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان میں کمی اور زیادتی کا تصور بھی نہیں ہے جہاں تک پرانی مجید کی جو آیات آیا جن میں ایمان کے اضافے کی بات ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے درخواست تھی کہ آپ علیہ اصلاۃ السلام کے زمانے میں چونکہ وہی کا نزول ہو رہا تھا تو بعض احکامات پہلے نازل ہوتے تھے بعض احکامات بعد میں صحابہ کرام جو پہلے احکامات نازل ہوتے تھے ان کو سن کر ان پر عمل کر لیتے تھے اب جو باقی احکام ہی نازل نہیں ہوتے تھے تو ان پر تو عمل کرنا ممکن نہیں تھا اور نہ ہی ان پر ایمان لانا اب دوبارہ احکام نازل ہوتے تھے تو اب ان پر عمل کر لیتے تھے اب یہ کہنا کہ ایمان کا اضافہ اس زمانے کے اعتبار سے تو تھا رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کے علاوہ دیگر جو آیات ہیں ان کی تعبیر یہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے زمانے تک خاص تھا آپ علیہ السلاطلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اب کیونکہ دین مکمل ہو چکا لہٰذا کمی جاتی ایمان میں نہیں ہو سکتی مومن بھی جو بھی ہوگا جس پر ایمان لایا گیا ہے بس اب وہ کیا ہے کامل اور مکمل ہے اس میں کمی اور جاتی نہیں ہو لیکن اس پر شار نے خود ایک احکاف کیا ہے کہ یہ جواب درست نہیں ہے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا تھا کہ صحابہ اکرام کو پہلے علم نہیں ہوتا تھا بعد میں جب علم ہوتا تھا تو ان کے ایمان میں جب اضافہ ہو سکتا ہے تو ایسے ہی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد امتی کے ساتھ بھی تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک امتی کو کچھ احکام کا علم پہلے ہوا ہو اس دن ان پر ایمان لے آیا ہو تفصیلی طور پر تو اس کے بعد اس نے دوبارہ کچھ احکامات سنے ہو اور, وہ ایمان لے آیا اور تو یہ آپ کے بھی ہو سکتا ہے لہذا اب یہ کہہ دینا کہ یہ صرف زمانے کے ساتھ درست نہیں یہ جواب جس کے بعد دوسرا جواب دیا ہے بعض متقل کی جانب سے وہ یہ کہ ایمان وہ کیا ہے ایک عرسیات ہوتی ہیں ایماندان ہے کا اور علم ہے اور آغاز ہوا کرتی ہیں یہ ہی کئی طرح وسائل میں تھوڑی دور اگر منطق سے وابستہ ہوگا تو آپ کو بہت جلدی بات سمجھ میں آئے گی کہ جو مناتا تھا بیس، بیس کرتے ہیں کئی طرح امور، ترتیب عمور کیا کہتے ہیں عمرے معلوموں کو ترتیب دینے سے کہاں جاتے ہیں مجھے تقریبا ہی حاصل کرتے ہیں تو کہتے ہیں ایمان نام ہے تصدیق قلبی کا اور تصدیق یہ کیا ہے ایک علم ہے علم کے میں سے ہے اور کیفیات حارض ہوا کرتی ہیں آوارض ہوا کرتی ہیں وہ ذاتی عادت نہیں ہوا کرتی اور عوارضات میں عوارض جو بھی ہوتے ہیں تجدد ہوتا رہتا ہے لہذا وہ یہ یہ کہ ایک پر بعض جواب دیتے ہیں کہ جب یہ آراز ہے تو آراز میں تبدیلی کی بنیاد پر تبدل کی بنیاد پر اس میں مزید اکمار ہوتا چلا جاتا ہے لہذا کسی طرح ایمان میں بھی بار بار نیا ایمان ہوتے اس میں مزید اضافہ نہیں ہوتا لیکن شارہ نے اس جواب کو نہیں کیا وہ کہتے ہیں کہ تجدد اور حجوس کہ کسی چیز کا کسی چیز میں تغیرات اور تبدیلی ہونا یہ اس چیز کا اضافہ نہیں کہلاتا جیسے کہ اگر کسی کا رنگ کیا ہے تو رنگ بھی کیوں ہونا یہ بھی ایک قوارض میں سے ہے تو یہ پہلی چیز کے معلوم ہونے سے دوبارہ نہیں ہوتا بلکہ پہلے ایک چیز جو ختم ہو چکی ہے اس کے بعد جو دوبارہ نئی چیز میں جنم لیتی ہے اس میں اس کو اس کا اضافہ نہیں کہا جاتا بلکہ وہ نئے طرح سے پیدا ہوتی ہے پھر آخری تیسرا جواب باز نے یہ دیا ہے کہ نفس ایمان میں تو کمی اور زیادتی نہیں ہوتی البتہ اعمال کے اعتبار سے کمی اور زیادتی ہوتی ہے سمجھیے گا نفس ایمان شاعر کا بھی یہی مسلک ہے اور سب کا مسلک بھی یہی ہے کہ نفس ایمان میں تو اضافہ نہیں ہوتا نفس ایمان اپنی جگہ پر برقرار رہتا ہے چاہے کسی نے تفصیلی طور پر ایمان لایا ہو یا اجمالی طور پر ایمان لایا ہو اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں ایمان لایا تمام ان چیزوں پر رسول اللہ اللہ علیہ وسلم لے کر آئے دوسرا شخص تفصیل کے ساتھ ایمان لاتا ہے کہ میں ایمان, ایمان لایا نماز پر لگا پر روزے پر حج پر تو تفصیلی چاہے اجمالی ایمان ہو یا تفصیلی ایمان ہو ذاتی طور پر ایمان میں کمی اور زیادتی نہیں ہو سکتی البتہ اعمال کے ذریعے سے ایمان میں کمی اور زیادتی ہو سکتی ہے اعمال کے اعتبار سے ظاہر سی بات ہے ایک آدمی فرائض کا بھی اہتمام کرتا ہے نوابل کا بھی اہتمام کرتا ہے مصحبات کا بھی اہتمام کرتا ہے تو اس کا ایمان کامل ہے دوسرے اس شخص کے کہ جو صرف فرائض کا اہتمام کرتا ہے یا کبھی فرائض میں بھی اس سے کیا ہو جاتا ہے نقص ہو جاتا ہے تو معلوم ہوا کہ نقشے کی ایمان میں کمی اور نہیں ہے اگر کمی رجیاتی کا اعتبار ہے تو وہ کس اعتبار سے ہے اعمال کے احترام بات ہے آئی بات سمجھ جی اچھا جی تو یہ تین جواب ہیں اس کے کہ ایمان میں نقش ایمان میں کبھی پر جاتی نہیں ہو سکتی چلے اس کا ترجمہ باقی ہے اب صرف اس بات کا انشاءاللہ ترجمہ اس کا پھر کریں گے ٹھیک ہے چلو اللہ تعالیٰ ہم سب کے حامل ناصر سب کو خیر و یہ سر سب کو و مانگے ہم نے دعا میں یاد رکھا کریں